معذرین علم کرام اور عزت محب خواتین اسلامی ماں اور بہنوں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہ دور علمیہ بلوغ المرام کا جو آخری باب ہے کتاب الجامع اس پر جو شروع کیا گیا تھا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پابندی کے ساتھ جاری اور ساری ہے اور ہر ہفتے آپ لوگ جمعہ کے دن اس ٹائم ہمارے معزز و مکرم شیخ ابو زید ضمیر حافظ اللہ کے ذریعے سے ان احادیث کی شرح آپ لوگ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نائ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین پر قائم اور دائم رکھے منہج شلح پر قائم رکھے اور ہمارے جو علماء ہیں ان علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہنے اور ان سے استفادہ کرنے کے اللہ رب العامن ہم سب کو توفیق دے یہ بہت ہی اہم بات ہے خاص طور آج کے دور میں کہ ہمارے جو نوجوان اور جو لوگ اپنے والما جو دین کے رہنما ہیں حقیقی رہنما ان سے اگر جو کر کے نہیں رہیں گے تو صحیح راستے سے بھٹک سکتے ہیں اور بھٹک رہے ہیں لوگ جن جن لوگوں نے بھی علماء سے اپنا تعلق منقطع کیا اور علماء کے بجائے کتابیں اور انٹرنیٹ اور فیس بک اور میڈیا ان سب کے ذریعے سے دین حاصل کرنے کی کوشش کی علماء کی رہنمائی کے بغیر تو ایسے لوگ صحیح راستے سے عام طور پر بھٹک جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل صحیح اور غلط کے اندر تمیز کر سکیں اس لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کے ذریعے سے دین کا علم حاصل کریں اس لیے اللہ رب العالمین نے جو بھی عام سوال کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اس کا جواب دینی واسطے کے ساتھ بیان کیا اس سے دلیل ہمیں ملتی ہے کہ دین کا علم ہمیں علماء کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے یہ واسطہ ہیں اور ان کے بغیر انسان اگر دین کا علم حاصل کرے گا تو وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ وہ سارے گمراہ ہوئے ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں مزید خوش نہ کہتے ہوئے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے درس کا آغاز فرمائے اللہ تعالیٰ کو تمام کوششوں پر عظیم نوازے و اللہ اللہ, سلام علیکم اللہ, سلام علیکم اللہ ان الحمد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 رسول فخل احترام فبیلۃ شیخ مختار احمد مدنی اللہ اس مجلس میں موجود دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام حافظ ابن حجر الاسقلانی رحم اللہ کی کتاب بلغ المرام سے کتاب الجامع کا ایک باب باب الترہیبی من مساوئی الاخلاق برے اخلاق سے دراوی کا بیان اس کی احادیث کا ہم متعلق کر رہے ہیں جس میں برے اخلاق سے اور برے اخلاق کے نقصانات سے متعلق حدیثیں ہیں اور وہ کون سے اخلاق ہیں جو برے اخلاق کہلائے جا سکتے ہیں شریعت کی روح سے ان کا ذکر ان احادیث میں ہم کو ملتا ہے بلا شبہ اس میں تمام احادیث کا احاطہ نہیں ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو دوسری حدیثوں میں ملتی ہیں لیکن چونکہ کتاب مختصر ہے اور احکام سے متعلق کتاب ہے لیکن پھر بھی حافظ ابن حجر نے اس میں تہذیب نفس سے متعلق کچھ احادیث بھی جمع کی ہیں جس میں آداب بھی ہیں اخلاق بھی ہیں اور اسی طرح سے رقائق سے متعلق بات چیزیں بھی ہیں اس اعتبار سے کتاب بہت ہی جامع کتاب ہو جاتی ہے آج جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برے اخلاق سے اللہ کی پناہ مانگنے کا ذکر ملتا ہے اور خاص کر اس میں جو بات بیان ہوئی ہے اور جس کے تعلق سے آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ وہ خواہشات کی پیروی ہیں خواہشات کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اس کی پیروی کی برائی کیا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں وعن قتبه بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء اخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له قطبہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے بطور دعا آپ اللہ تعالی سے اس طرح عرض کرتے تھے اللہ جن ابنی منقرات والاعمال ولاح والادواء چار چیزیں ہیں آپ کہتے ہیں اے اللہ مجھ کو دور رکھ مجھ کو دور رکھ برے اخلاق سے برے اعمال سے اور خواہشات سے اور بیماریوں سے اس حدیث کو امام تر نے روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حدیث کے الفاظ حاکم سے لیے گئے ہیں اس حدیث میں چار باتیں ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے اس ایک بات بنیادی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگرچہ شریعت کے احکام کا مکلف ہے لیکن ان احکام پر عمل کرنے میں وہ اللہ رب العالمین کی مدد اور حفاظت کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کی تعمیل میں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنے میں انسان اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی حفاظت کا محتاج ہے یعنی کہ میں چاہوں تو نیک بن جاؤں میں چاہوں تو برائیوں سے بچوں بلکہ ایک عام مومن کو ہر مسلمان کو حتیٰ کہ ایک نبی کو بھی اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے بچائے تقوا اگرچہ انسان اس کا مکلف ہے کہ وہ تقوا اختیار کرے لیکن اللہ کی مدد کے بغیر کوئی انسان متفی نہیں بن سکتا ہے تو اس حدیث میں یہ بات ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ وہ ہمیں برے اخلاق سے بچائے ہے لیکن یہاں سے برے اخلاق کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اور تین چیزیں بیان ہوئی ہیں آج کے درس میں اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ چار چیزیں کیا ہیں اللہ مجنبنی من کرا تلاخلاق مجھے برے اخلاق سے من کر اخلاق سے بچا اسی طرح سے منکر کی جو یعنی منقرات کی کا جو تعلق ہے وہ باقی تینوں سے بھی ہو سکتا ہے یا پہلے دو سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا اور برے اعمال سے بچا اور اللہ مجھے خواہشات سے اور اسی طرح سے بیماریوں سے بچا بعض علماء نے کہا کہ نہیں منقرات کا تعلق باقی دو سے بھی ہے کہ بری خواہشات سے بچا اور بری بیماریوں سے بچا تو دونوں طرح سے اس کو لیا جا سکتا ہے اگرچہ علماء نے کہا کہ احوا عموماً بری ہی ہوتی ہیں خواہشات سراسر بری ہوتی ہیں اچھی خواہشات کہاں سے ہوتی ہیں کہ ایک انسان ہوا جس کو کہا جاتا ہے اس کی مذمت قرآن سنت میں آئی ہے اور کہیں بھی اس کی تعریف نہیں آئی ہے تو اس اعتبار سے اس کو اگر الگ بھی رکھا جائے کہ میں یعنی پناہ مجھ کو بچا برائیوں سے یعنی بری خواہشات سے اور بری بیماریوں سے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور زیادہ راجہ یہی ہے اس لیے کہ عام شارحین نے یہی بات کہی ہے اس تعلق سے ملا علی القاری رحم اللہ کہتے ہیں او سوال یہ ہے کہ منقرات الاخلاق برے اخلاق تو منکر اخلاق میں منکر سے مراد کیا ہے منکر کے معنی عموماً عربی زبان کے اعتبار سے اجنبی کے لیے ہوتے ہیں اسی لیے ابراہیم علیہ السلام منکرون اجنبی لوگ ہیں پہچان پہچانے نہیں جاتے ہیں کون لوگ نہیں تو جس چیز کو خیر کے طور پر شریعت نہیں پہچانتی اس کو منکر کہا جا سکتا ہے ہمارے اپنے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شریعت کی, کی یعنی تعریف میں وہ چیز ہے ہی نہیں شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے شریعت کے نزدیک وہ بھلائی نہیں ہے تو وہ منکر ہے ملا علی قاری کہتے ہیں المن کا خسن مالا حسن ہو منجی ہتی شرح من کر وہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں جس کا بھلا ہونا ثابت نہیں ہوتا جانا نہیں جا سکتا عما منجی ہتی ہی یا اسے کہہ سکتے ہیں جس کا برا ہونا شریعت کی روشنی میں ظاہر ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے المراد الخلاقل المال الباقینہ یعنی یہاں پر دو چیزیں بیان ہوئی ہیں. مجھے منکر اخلاق سے بچا اور مجھے منکر کر اعمال سے بچا تو یہ دو چیزیں کیا ہیں دو کو الگ کیوں کیا گیا تو کہتے کہ یہاں چونکہ اعمال میں اخلاق بھی داخل ہیں لیکن اعمال کو اخلاق سے الگ کیا گیا یہ خصوص کے بعد عموم ہے تو یہاں پر کہا گیا کہ منکر اخلاق سے اور منکر کر اعمال سے مجھ کو بچا تو اس میں تفریق اس اعتبار سے کی گئی کہ اخلاق کو باطن سے جوڑا گیا اور اعمال کو غاہر سے کہتے ہیں کے مراد بال اخلاق سے مراد باطنی اعمال ہیں یعنی قلبی بھی ہیں ہے جیسے برا... برے اخلاق کون سے باطنی شک ہے نفاق ہے اسی طرح سے نہ ہے اللہ رب العالمین کی اسی طرح سے حسد ہے بغض ہے اسی طرح سے اور وہ ساری بیماریاں ہیں تکبر ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں تو کلبی بیماریاں یا قلبی برائیاں جو دل کی سطح پر ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہوتا ہے تو یہ جو ہیں یہ برے اخلاق ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیں یعنی اعمال سے مراد کیا ہے ظاہری آعمال, آعمال, اعمال جیسے جھوٹ بولنا یا جیسے کسی پر ظلم کرنا یا جیسے کسی کا مال چھیننا یا کسی کو قتل کرنا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو یہ ظاہری اعمال ہے تو ان میں برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں تو برے اعمال سے اللہ بچا اسی طرح سے اخلاق میں اچھے بھی ہیں برے ہیں یقین ہے اسی طرح سے ایمان ہے توکل ہے محبت اللہ سے ہے اس کے بلاکس شک ہے کفر ہے اسی طرح سے نفاق ہے اور اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں جو چاہے خالق سے جڑی ہوں یا مخلوق سے جڑی ہوں یہ برے اخلاق ہیں جن سے اللہ کی پناہ اس حدیث میں مانگی گئی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں اس طرح سے ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے تو برے اخلاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ایک عمل کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا خلق بن جاتا ہے جیسے ایک آدمی ایک بار صبر کیا صبر کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو صابر ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جب آدمی اسی لیے حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک آدمی جب سچ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے تو اللہ کے نزدیک سچا لکھا جاتا ہے تو معلوم ہے کہ سچا بنتا ہے سچ بولنے کی کثرت اور تواتر اور اس کے لگاتار عمل سے جب ایک عمل آدمی لگاتار کرتا رہتا ہے تو اس عمل کی صفت بھی اس کو نصیب ہوتی ہے ایک آدمی مرتبہ کوئی صبر کر لے تو صابر نہیں ہو جائے گا بلکہ ایک آدمی مسلسل صبر کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک واقف صابر ہے تو یہاں پر برے اعمال سے پہلے برے اخلاق کو ذکر کیا گیا اس لیے کہ وہ رچا بسا ہوتا ہے انسان کے اندر وہ صفت اس کو حاصل ہو چکی ہوتی ہے جو بری ہے تو اس سے مقدم ہے کہ اس سے پہلے پناہ مانگی جائے کہا کہ یعنی اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے برے اعمال سے اور اسی طرح سے خواہشات سے اور بیماریوں سے برے اخلاق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ان نسو الخل عید <الْعَسْن> الاملہ کماس عید الخل اعمال اور اخلاق میں دیکھیے کیا تعلق برے اخلاق سے اعمال بھی برباد ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً برا اخلاق بگاڑ دیتا ہے عمل کو ویسے ہی جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے شہد کتنا اس کا ذائقہ کتنا اچھا ہوتا ہے لیکن شہد میں اگر ون اگر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد پورا خراب ہو جاتا ہے تو جیسے شہد کو سرکہ خراب کر دیتا ہے بگاڑ دیتا ہے اسی طرح انسان کے اعمال کو برا اخلاق بگاڑ دیتا ہے برے اخلاق کی وجہ سے انسان کی زبان غلط چلتی ہے برے اخلاق کی وجہ سے انسان کے اعمال خراب ہوتے ہیں کہ اخلاق اندر ہوتا ہے اس کی سوچ اس کا مزاج وہ مزاج اگر بگڑا ہوا ہو تو اس سے صادر ہونے والے اعمال بھی بگڑے ہوئے نکلتے ہیں اس حدیث کو امام اکبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے سیل جام صغیر حدیث نمبر 176 اور حدیث حسن ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برا اخلاق انسان کے اعمال کو بگاڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ تعالی جواد یحب الجود اللہ تعالی جواد ہے بڑا سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے وہ یوحبلاقی وہ یک رہوہا اور اللہ تعالی اونچے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور گرے ہوئے گھٹیا اخلاق کو اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے ہا کہ, مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنائے اور برے اخلاق سے بچے اس حدیث کو امام البحقی نے شعب الحمد الاولیاء میں حافظ ابو نعیم السفہانی نے روایت کیا ہے اور سیل جامع شغیر میں حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چوالیس پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے اور سیل جام صغیر میں حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تیرالیس ایک ہزار آٹھ سو اور ایک ہزار آٹھ سو ایک پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مختلف الفاظ اس کے ملتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال ان اللہ کریم یوسب القرماں یا, یا اسی طرح سے جواد یوحب الجو جو جودہ اسی طرح سے اور بھی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی پسند کرتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو اونچا رکھے گرے ہوئے اخلاق اللہ کو پسند نہیں ہے گھٹے آپن اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ تعالی کے پاس پیشی کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے وہ مخلوق کے ساتھ اچھا بنے تاکہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرے جیسے حدیث میں آیا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو اچھے اخلاق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلا معاملہ آخرت میں فرمائے گا بلکہ دنیا میں بھی برے اخلاق سے اللہ ہی بچا سکتا ہے کوئی اور نہیں انسان کا اپنا کمال نہیں اگر کوئی انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس کا اپنا کمال ہے اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہی اس کی دعا مانگنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا جس کے کچھ الفاظ یہ ہیں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واحدیناخلاق الا اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما اچھے اخلاق کی مجھے توفیق دے دے لایہ ہاں اللہ اور اچھے اخلاق کی توفیق اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی اچھے اخلاق کی ہدایت تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے یعنی تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو اچھے اخلاق سکھائے اور اچھے اخلاق پر جمائیں وہ صرف آنی سئی اہا لا یصرف عنی سئی اہا اللہ انش اور اللہ برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے وہ صرف عنی سئی اہا اللہ برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے لا یارف آنی سئی اہا اللہ انش اور برے اخلاق سے دور تیرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا ہے یعنی مجھ کو برے اخلاق سے تیرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے سلاۃ المسافرین و رہا میں وقص رحا میں ذکر کیا ہے ابی طالب نے کی روایت ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حقیقت کو ماننا ضروری ہے کہ اچھے اخلاق اللہ کی توفیق سے ملتے ہیں اور برے اخلاق سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے ہم صورت الفاتحہ میں کہتے ہیں ایاک کا و ایاک کا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے استعانت کرتے ہیں معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت اگرچہ زندگی کا مقصد ہے لیکن اس عبادت کا کما حق کا ہو کم حق کا ہا اس کا اہتمام کرنا جتنا کہ جیسی عبادت کرنی چاہیے اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے اسی لیے ہم کہتے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے لیے ہم تیری ہی مدد کے محتاج ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں دنیا کی چیزوں کے لیے تو چاہتے ہی ہیں لیکن وہ حاجت ہے مقصد نہیں اس مقصد میں بھی ایسا تو نہیں ہوگا کہ عبادت میں اللہ کے محتاج نہیں اور دنیا میں محتاج ہے نہیں مقصد میں اللہ مدد نہ کرے اور دنیا کی حاجات میں مدد کرے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں تو ممباب اللہ کی مدد کے محتاج ہے تو اچھا اخلاق بھی اللہ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا ہے اور برے اخلاق سے بچنا اللہ کا حکم ہے لہٰذا ایک مومن کو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی خیر اس میں ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے اور جو شر ہے یہ اس کی اپنی کوتا ہی ہے اور اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرے تو نہ وہ خیر پا سکتا ہے نہ شر سے بچ سکتا ہے اس حدیث کا مقصود یہی ہے کہ بندہ اللہ سے برے اخلاق سے یعنی اللہ کی پناہ مانگے اللہ کی پناہ مانگے اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اس حدیث میں تیسری چیز جو آئی ہے اللہ خواہشات سے مجھ کو بچا یا منکرات الحوا سے مجھ کو بچا بری خواہشات سے مجھ کو بچا ہوا کس کو کہتے ہیں ابن فارس آ, جو عربی زبان کے ماہر گزرے ہیں اپنی کتاب مقائس الغہ میں کہتے ہیں یہ عربی زبان کی ڈکشنری ہے اور بہت عمدہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ ہاویا اس کا اصل مادہ کیا ہے ہاویا کہتے الہا وا و تین حرف اس کے ہیں ہا وا اور یا کہتے اصلن يدل علا خلو و سقوط کہتے یہ اصل صحیح یعنی تین حرف ہمیشہ رہیں گے چاہے کتنی بھی اس میں تصریف ہو اس کے کتنے اشتقاقات ہوں اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمیشہ تین حرف اس میں رہیں گے کہتے کہ يدل علا خلو و سقوط یہ یہ لفظ جو ہے یہ دو چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا یا اس لفظ میں دو چیزیں چھپی ہوئی ہیں کیا خلو اور سقوط خالی ہونا اور ساقط ہونا گرنا نیچے جانا تو ہوا یا حویا کا جو لفظ ہے اس میں دو لفظ پائے جاتے ہیں ایک لفظ ہے کہ یہ خالی ہوتا ہے یعنی خالی کے الفاظ اس لفظ میں خالی کے معنی پائے جاتے ہیں ایمٹی. اور دوسرا جو ہے اس میں سقوط کے ہیں فالنگ ڈاؤن نیچے گرنا سقوط کہتے ہیں کہ ام و ام الحوا حوان نفس فمن المعنيين جميعا لانه خالم من كل خير وہ ہوئی صاحب ہی فی مالا <يَمْبَغِي> کہتے ہیں کہ جہاں تک کہ ہوا کا تعلق ہے نفس کی خواہشات تو یہ دونوں معنی اس میں جمع ہو جاتے ہیں خواہش نفس جو ہوتی ہے انسان کی چاہتے ہیں، تو وہ جو خواہش نفس ہے اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں خالی ہونا گرنا کہتے ہیں اس لیے کہ ہوا جو ہے ہر خیر سے خالی ہے کوئی خیر اس میں نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ یہ جو خواہشات ہیں انسان کو غیر مناسب چیزوں میں گرا دیتی ہے غیر مناسب چیزوں میں نامناسب چیزوں میں گرا دیتی ہیں تو انسان میں گراوٹ آتی ہے جب آدمی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور انسان خیر سے خالی ہو جاتا ہے جب اس میں خواہشات آتی ہیں تو یہ دو باتیں دونوں باتیں اس میں پائی جاتی ہیں اور راغب کہتے ہیں الہوا میلفس الاشا ہوا ہوا کہتے ہیں انسان کا شہوتوں کی طرف میلان اس کی طرف انسان کا یعنی جھکاؤ وہ یوقال کلی نفس علما التی ال ہوا اور جو نفس شہوتوں کی طرف مائل ہوتا ہے اس نفس کو بھی ہوا کہا جاتا ہے وقل سم یا بال کلی ان یا فل دنیا الا کلی داہیا وہ فل آقرتی بہت جامع بات انہوں نے کہی ہے کہتے ہیں کہ ہوا کو ہوا کیوں کہتے ہیں خواہش نفس کے لیے قرآن کریم میں ہوا کا لفظ کیوں آیا ہے حدیثوں میں ہوا کا لفظ کیوں آیا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ انسان کو دنیا میں ہر گھٹیا بری چیز کی طرف یا ہلاک کرنے والی چیز کی طرف لے جاتی ہے نیچے کی طرف اور وہ فی الآخرت الہاویہ اور آخرت میں ہاویہ میں لے جائے گی ہاویہ جانو میں جنت اونچی ہے ہاویہ نچلا پن اس کے اندر ہے اس کے درکات ہیں نیچے نیچے نیچے اس کے درجات ہیں جہنم کے یعنی نیچے سب سے نیچے جو بدترین ہوگا تو انسان جہنم میں نیچے گرے گا اور جنت میں اونچے مقامات اس کو ملیں گے تو یہ ذلت ہی ذلت ہے تو کہتے ہیں کہ دنیا میں گراوٹ عملی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے انسان میں آتی ہے خواہشات کی بنیاد پر اور آخرت میں یہی خواہشات انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں لے جائیں گی ہاویہ کہتے ہیں کہ ول ہوئی سقوط من ان الى سفل عربی زبان میں کا لفظ جو آتا ہے ہا وا یا یہ اس لیے لیے آتا ہے کہتے ہیں یہ سقوط اونچائی سے نیچا, نیچے کی طرف گرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو معلوم خواہشات کے خواہشات کی پیروی جو انسان کرتا ہے وہ اونچا نہیں جاتا ہے وہ نیچے آتا ہے اس ایک بات یہ معلوم ہوتی اس کے بالعکس کہ انسان کو اونچے اگر جانا ہے تو اس کا راستہ خواہشات کی مخالفت سے ہے وہ خواہشات جو قرآن و سنت کے مخالف ہوں وہ خواہشات جو اللہ کی رضا کے برخلاف ہوں کتاب و سنت کے مخالف ہوں ایسی خواہشات کی مخالفت کے بغیر انسان کو اونچا مرتبہ نہ دنیا میں مل سکتا ہے نہ آخرت میں انسان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خواہشات کی مخالفت کرے لیکن اگر خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے تو پھر وہیں سے ذلت شروع ہوتی ہے وہیں سے گراوٹ شروع ہوتی ہے وہیں سے نچلا پن شروع ہو جاتا ہے لہٰذا اس حدیث پہ اگر غور کیا جائے جس میں چار چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اگر غور کیا جائے تو دکھائی دے گا کہ ان تینوں چاروں چیزوں میں جو ایک چیز ہے وہ باقی تین کی جڑ ہے برے اخلاق برے اعمال یا اسی طرح سے بیماریاں بہت ساری دنیاوی اعتبار سے بیماریاں یا اخلاقی بیماری۔ یہ جو ساری تینوں چیزیں ہیں ان کی جڑ بھی خواہش پرستی میں ہے خواہش پرستی جو انسان کے اخلاق کو بگاڑتی ہے خواہشات کی پیروی ہے جو انسان کے اعمال میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتی ہے خواہشات کی پیروی ہے جو بہت ساری بیماریوں کی بنیاد بنتی ہے خواہش کیا ہے جو جی چاہے وہ آدمی کرے جو جی چاہیں وہ کرے یہ خواہش ہے لیکن ان... اور یہ خلاف ہے علی کے کہ آدمی دیکھے اب جی چاہتا ہے بھئی کسی بھی چیز کے کرنے کے لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے صحیح ہے کہ غلط جب تک کہ حق اور باطل اس کو تمیز میں نہیں ہو تب تک کہ وہ خواہشات کی پیروی کرنا انسان کے لیے تباہی لاتا ہے تو خواہشات علم کے مقابل اور برخلاف قرآن سنت میں استعمال ہوئی اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ خواہش نفس کے بارے میں حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہتے ہیں شردا انخا القلبن یعنی الحوا کہتے ہیں کہ سب سے بدترین بیماری جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے وہ خواہش نفس ہے یہ خود ایک بیماری ہے جو بقیہ بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے تو کہتے ہیں کہ خواہش نفس ایک بیماری ہے اور بدترین بیماری ہے جو انسان کے دل کو لگتی ہے تو ایک انسان کا دل اگر خواہش نفس کی بیماری میں مبتلا ہے تو یہ سب سے بہترین بیماری ہے یہی وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے یہود نے حلال اور حرام میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کردی یہی وہ خواہشات ہیں جن کی وجہ سے انبیاء جب ان کے پاس حق بات لے کر آئے اللہ کا سچا دین لے کر آئے تو انہوں نے ان کا انکار کیا بلکہ ان کے قتل کے لیے تیار ہوئے یہی وہ خواہشات ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کفر و شرک میں واقع ہو جاتا ہے جیسا کہ آگے بھی آئے گا تو خواہش نفس جو ہے سب سے بدترین بیماری ہے جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب زہد میں اس کو روایت کیا ہے روایت نمبر ایک ہزار چار سو اکانوے شابی رحم اللہ فرماتے ہیں علامہ شابی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ خواہشات کو احوا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خواہش پرست انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں نیچے لے جاتے ہیں انسان خواہشات کی پیروی کر کے جہنم میں نیچے کی طرف جاتا ہے اسی لیے اس کو ہوا کہا جاتا ہے حلیت الاولیاء میں حافظ ابو نعیم الفانی نے اس کو روایت کیا ہے ہوا اور علم ہمیشہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں کو ایک دوسرے کے بالمقابل استعمال کیا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلیم بغیر علم فمن من عضل وما لهم من بلکہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی علم کے بغیر علم سے عاری ہو کر علم پر پرکھے بغیر علم کے تابع ہوئے بغیر علم کی میزان میں اپنی خواہشات کو تولے بغیر پرکھے بغیر انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی پم من اب اللہ اور اس کو بھلا کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے وہ الحمد سرین ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا یعنی ایک انسان جب خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے یوں ہی کسی کو اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے جو آدمی گمراہی کو اپناتا ہے علم کے بالمقابل اپنی چاہتوں کو مقدم رکھتا ہے تو اس کو دنیا میں سزائے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا جب انہوں نے ٹیڑے پن کو راستے کو راستے اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کر دیا. یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے لہذا انسان کو بچنا چاہیے برائیوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ برے اعمال کی وجہ سے اس کے دل میں برائی پیدا ہو جائے اور ٹیڑا ہو جائے دل یعنی گمراہی کی طرف مائل ہو جائے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کلب علم وقد اتبا ہوا ہو ہر وہ شخص جو علم کی پیروی نہ کرے وہ خواہشات کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے یعنی دو میں سے ایک ہی ہوگا یا تو آدمی علم کی پیروی کرے گا اگر علم کی پیروی نہیں کرتا ہے تو پھر کیا اگر علم کی پیروی نہیں کرتا ہے تو یقیناً وہ خواہشات کی پیروی کرے گا دو میں سے ایک ہونا ہی ہونا ہے یا تو آدمی علم کا فالوور ہوگا علم کی پیروی کرنے والا ہوگا اگر علم کو نظر انداز کر دے تو یقیناً وہ دوسرا آپشن اس کے پاس یہی رہتا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کرے تو جو انسان علم کے تابے نہیں ہوتا ہے وہ خواہشات کے تابے ہوتا ہے اور کہتے ہیں علم کیا ہے دین کا علم ہدایت کے بغیر نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالی نے اپنے رسول کے ساتھ بھیجی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے یعنی علم کون سا سائنس کا علم جیومیٹری جاگرفی اور میتھس اور اس کا علم نہیں ٹیکنالوجی کا علم نہیں علم نہیں تو خواہشات لیکن کون سا علم کہتے ہیں کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ساتھ بھیجا ہدایت والا علم ہدایت والا علم تو یہ جو علم ہے اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور اگر علم کی پیروی آدمی نہیں کر رہا ہے تو آدمی کس کی پیروی کر رہا ہے خواہشات کی تو مجموع الفتح میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فا علما نبی اگر یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے جتنے بھی لوگ آپ کی آپ کے سامنے ہیں یا آپ کے بعد والے اگر یہ لوگ آپ کی بات پر لبیک نہیں کہتے آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے فَإِلَّمْ اگر یہ آپ کی بات کو سن کر مان کے اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے فعلم یا <أَحْوَأَهُم> تو آپ اچھی طرح اس بات کو جان لیں کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ اللَّهِ تو اس سے بڑھ کے اور گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت سے آری ہو کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے ان غالمین اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے راہ نہیں سجھاتا ہے یہ سر القصص کی آیت نمبر پچاس ہے آیت پر غور کریں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اگر یہ نبی کی بات نہیں مانتے ہیں تو یہ خواہش پرست ہے معلومات دو میں سے ایک ہے جس ابن نے تہمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے یا تو آدمی سنت کی پیروی کرے گا نب و علم کے تابے ہوگا یا تو خواہشات کے تابے ہوگا اسی لیے آپ کو اب سمجھ میں آئے گا کہ اہل علم بداعتیوں کو اہل الحوا کیوں کہتے ہیں جو بھی سنت سے ہٹے گا جو بھی سنت کا راستہ چھوڑے گا جو بھی سنت کے تابے نہیں ہوگا وہ خواہشات کے تابے ہوگا اور بدعت میں واقع ہوگا تو اہل بدعت کو اسی لیے اہل الحوا کہتے ہیں کیونکہ وہ نبوی علم سے آزاد ہو کر فیصلے کرتے ہیں یہ اچھا ہے اس میں برا کیا ہے کئی بداتوں کو آپ دیکھیے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر اچھا برا کہتے ہیں یہ اچھا ہے بارہ ربی الاول منانا اچھا ہے نا کیا برا ہے اس کے اندر فلاں چیز کرنا فاتحہ دینا اچھا ہے نا کیا ہے قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں فلاں چیز کر رہے ہیں کیا ہے اچھا ہی تو ہے نا چہل کر رہے ہیں دسواں منا رہے ہیں یا اور بھی بہت ساری خرافات ہیں تو ایک آدمی کر رہا ہے تو کیا کرتا ہے اچھا ہی تو ہے اس میں برا کیا ہے فیصلہ کہاں سے کیا اپنی عقل سے یہ جو اپنا ذاتی فلسفہ ہے اپنی پسند سے فیصلہ کرنا یہ نبوی علم سے آزاد ہو کر فیصلہ کرنا ہے ایسا آدمی خواہش پرست ہے ایسا آدمی اہل الاحوا میں سے ہے تو اسی لیے کہا کہ فعلم تجیب الت اگر سنت کو آدمی قبول نہیں کرتا ہے سنت کے علم کو قبول نہیں کرتا ہے سنت کے تابے نہیں ہوتا ہے نبی کی پکار پر بڑھتا نہیں آگے اس طرف نبی کی طرف نہیں جاتا ہے تو ایسا آدمی کیا ہے فعلم انما يتبعون اے نبی آپ جان لو اس بات کو کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور اللہ نے آگے فرمایا ومن اضل ممن اتبع ہوا من اور اس سے بڑھ کے گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اللہ کے رہنمائی سے آزاد ہو کر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو یہاں پر ایک اصول یہ بھی ملتا ہے وہاں جو ہم نے منکرات الحوا کا جو لفظ دیکھا تھا تو منقرات کی نسبت بعض علماء نے اس اعتبار سے بھی اس کے ساتھ جوڑی کہا کہ احوا اگر شریعت کے تابے ہوں انسان کا کھانے کی چاہت ہونا انسان کا جنسی انسان کی شہوت کا ہونا یا انسان کا مال کی چاہت کا ہونا یہ جتنی بھی چاہتے ہیں اگر شریعت کے تابع رہ کر یہ چاہتے آدمی پوری کرتا ہے یہ خواہشات پوری کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان مال کمائے حلال طریقے سے انسان نکاح کے طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے یا جائز طریقوں سے آدمی اپنی لذتیں حاصل کرے کوئی منع نہیں ہے فینف سے لذت طلبی منع نہیں ہے وہ لذت منع ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے تو قرآن و سنت کے علم کے تاب ہو کر آدمی حلال لذتوں کو یعنی پورا کرے یا حاصل کرے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے برائی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی لذتوں کی خاطر آزاد ہو جائے اور شریعت کے علم کو پس سے پشت کر دے پیٹ پیچھے ڈال دے تو یہاں کہا اللہ کو ہدایت نہیں دیتا ہے راہ نہیں ہے پھر وہ بھٹک جاتے ہیں تو بھٹک ہی جاتے ہیں واپس بہت سارے لوگ نہیں آ پاتے ہیں اسی لیے بعض نے کہا ہے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتی سے توبہ کو روک لیا ہے کہ ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے چوری کیا جھوٹ بولا شراب کیا اور بھی بہت ساری برائیاں کیا, میں کچھ وقت کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا توبہ کر لیتا ہے بدایتی ایک چیز کو اچھا سمجھ کے کر رہا تھا اور وہ بری ہے وہ توبہ نہیں کر پاتا ہے اس کو اکثر ہدایت نہیں مل پاتی کیوں اس لیے کہ وہ اپنی بدایت کو ہدایت سمجھتا ہے ویسے ہی جیسے آدمی زہر کو دوا سمجھ کے تھا ہے. تو اسی لیے کہا کہ ان اللہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا کہ خواہشات کے پیروی کرنے والے ظالم ہوتے ہیں خواہش کی اپنی چاہت کے پیروی کرنا ظلم ہے یہ اپنی ذات پر ظلم ہے انسان اس کے نتیجے میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے یہ سور قصص کی آیت نمبر پچاس ہے اسی طرح سے خواہشات کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے داؤدو اننا جعلناك خليفتا في الارض اے داؤد داؤد علیہ السلام اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ مقرر کیا ہے فاحكم بين الناس بالحق لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرو ولا تتبع الهوى اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللہ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی کہ ایک انسان جب خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو وہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے سراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے ان الدین اللہ لہم اداب شدید بیمانساب اور جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی شدید سخت عذاب ہے بیما نسوم الحساب اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں. خواہش پرستی آخرت کے بھولنے کا نتیجہ ہوتی ہے انسان خواہشات کی پیروی کیوں کرتا ہے جب آخرت اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس دل سے نکل جاتا ہے تو پھر دنیا ہی سامنے ہوتی ہے دنیا ہی کی لذتیں سامنے ہوتی ہیں آدمی لذتوں میں کھو جاتا ہے کل کس نے دیکھا بھائی آج یہ ہے انجوائے کرو یہ جو انجوائے کرو بغیر کسی پیمانے اور میزان کے بغیر کسی تفریق اور تقسیم کے جب آدمی انجوائے کرنے کی بات کرتا کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آج ہی سب کچھ ہے کل کس نے دیکھا آخرت کو بھلانا دنیا میں انسان کو خواہش پرست بناتا ہے اور جب آدمی خواہشات کو اپنے سامنے رکھتا ہے کیا صحیح اور کیا غلط جو مزہ آ رہا ہے جس میں وہی کرو اچھا برا کچھ نہیں جو مزہ آ رہا ہے وہی اچھا ہے جو چاہیے وہی اچھا ہے تو پھر آدمی حق کی بجائے خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہاں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ خواہش پرستی کی جڑ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے دیکھیے ساری جہنم کا سبب کیا ہے برائیاں برائیوں کا سبب کیا ہے خواہشات خواہشات کا سبب کیا ہے آخرت کو بھولنا اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن بہت زبردست کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں وہ امام من فم قام اور النفس عن فإن الجنة هي یہ اس کا بالکل دوسری جانب ہے دوسرا پہلو ہے اللہ تعالی فرماتا ہے مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا نمبر ایک نمبر دو النَّفْسَ عَنِ ہوا اور اپنے نفس کو ہوا سے خواہشات سے روکتا رہا نمبر فن الجنت الما ہوا اس کا ٹھکانا جنت سے اب دیکھیے جنت میں جانا ہے تو خواہشات بری خواہشات ہوا سے اپنے نفس کو روکنا پڑے گا کنٹرول کرنا پڑے گا لیکن کنٹرول کرنے کے لیے پہلے کیا بتایا جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا تو یہاں آپ دوسری بات بیان ہوئے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس انسان کو نفس پر قابو ہونا قابو پانا سکھاتا ہے اس کی استعداد پیدا کرتا ہے اور جب آدمی نفس پر قابو پاتا ہے تو پھر یہ انسان اس کے اندر سدھار آتا ہے اور پھر وہ جنت میں جاتا ہے تو معلومہ کہ اصل جو ہے آخرت کا یقین اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے یہ اگر ختم ہو جائے نفس پرستی آتی ہے یہ آ جائے آخرت کا احساس تو نفس پر قابو پانا آسان ہوتا ہے تو یہ جو آیت ہے جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ان الدینبی چھبیس میں بات اللہ نے کہی اور علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حق کے مطابق فیصلہ کریں خواہش کے مطابق نہیں چاہے دو لوگوں میں فیصلہ کریں یا ایک قاضی ہو یا گھر کے اندر فیصلہ کرے یا کہیں بھی فیصلہ کرے اس کا فیصلہ حق کے مطابق ہونا چاہیے حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے خواہشات کے مطابق نہیں نفع نقصان اپنے پرائے اس کو دیکھ کر نہیں صحیح کیا ہے صحیح کے مطابق آدمی فیصلہ کرے اور صحیح کون بتائے گا اللہ کی طرف سے آنے والے علم ہی کی بنیاد پر وہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے علی عبی طالب رضی اللہ نیا کہتے ہیں إن أخوف ما أتخوف تم پر اگر مجھے ڈر ہے تو بہت زیادہ ڈر دو چیزوں کا ہے طول و واتباع الحوا لمبی لمبی امیدیں ایک دو وتیباوا خواہشات کی پیروی لمبی لمبی امیدیں باندھنا دنیا میں رہ کر اور کھانا ہے پینا ہے کھیتی باڑی اور گھر اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں لمبی زندگی اور لمبی تمنا انسان کی ہو دنیا میں لمبی لمبی امیدیں باندھے آدمی یہیں کہو کے کہ رہ جائے تو کہا کہ طول المل لمبی امیدیں اور وتیبا الحوا خواہشات کی پیروی کہتے ہیں کہ فَأَمَّا طول الملی فیونس الآرہ کہتے دنیا میں لمبی لمبی امیدیں باندھنا آخرت کو بھلا دیتا ہے جب آدمی دنیا میں بڑے بڑے پروگرام بناتا ہے فیوچر کے دور تک سوچتا ہے تو پھر آخرت کو بھول جاتا ہے کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو آخرت ہی ذہن سے نکل جاتی ہے وہ امتبا فیصلح اور خواہشات کی پیروی انسان کو حق پر چلنے سے روک دیتی ہے حق کی پیروی سے روک دیتی ہے جب آدمی خواہشات کے تابع ہوگا تو حق کے پیچھے نہیں چلے گا حق کی پیروی نہیں کرے گا وہ بس یہی دیکھے گا کہ فائدہ میں وہ قائدہ چھوڑ دے گا, فائدہ دیکھے گا تو یہاں پر یعنی معلوم ہوا کہ خواہشات کی اتباع انسان کو حق سے محروم کر دیتی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا فہ کم بین حقیب البیل خواہشات کی پیروی مت کر کے وہ تجھ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی تو حق سے آدمی محروم ہو جاتا ہے فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حمدل نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر یا روایت نمبر 881 پر اور بھی محادثین نے اس کو روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاة و ثلاثة قاضیان فی النار و قاضن فی الجنہ قاضی فیصلہ کرنے والے جج تین طرح کے ہیں دو جہنم میں اور ایک جنت میں کا دن قدا با فہوا فی وہ فیصلہ کرنے والا جس نے اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جہنم میں جائے گا وہ قادن قدا بیر علم فن اور وہ قاضی وہ فیصلہ کرنے والا جس نے علم کے بغیر ہی فیصلہ کر دیا تو یہ آدمی بھی جہنم میں ہے قدابل حقیفل ہاں وہ قاضی وہ فیصلہ کرنے والا جس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا یہ جنت میں جائے گا اس حدیث کو امام تبرانی نے میں روایت کیا ہے الموجم میں اور صحیح الجام صغیر حدیث نمبر چار ہزار چار سو سینتالیس حدیث صحیح ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان بغیر علم کے فیصلہ کرے یا خواہش نفس کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو یہ جہنم میں جائے گا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کے معاملات میں آدمی کو علم کے بغیر نہیں بولنا چاہیے جب تک کہ علم نہ ہو آدمی دین کے معاملے میں چاہے وہ عبادات ہوں چاہے وہ معاملات ہوں آدمی یا عقیدہ ہو اس سے بڑھ کے سخت معاملہ بغیر علم کے کوئی بات نہیں بولے ہاں یہ صحیح ہے ہاں یہ حق ہے ہاں یہ صحیح ہونا چاہیے ہاں ایسا کرنا چاہیے بغیر علم کے آدمی کچھ نہ بولے اگر وہ بغیر علم کے فیصلہ کرتا ہے چاہے وہ ایک ہی آدمی کا فیصلہ کرے چاہے وہ کوئی قاضی نہ ہو وہ فیصلہ کرے تو اس نے قزا کا اپنے ہاتھ میں لے لیا منصب اگر وہ ایسا فیصلہ کرتا ہے جو علم کی بنیاد پر نہیں ہے تو ایسا آدمی جہنم میں جائے گا کیا ملا اس کو تھوڑی سی نفس کی لذت لوگوں کی رہنمائی کرنے کا ایک شوق لیکن علم اس کے پاس نہیں تھا اس نے بغیر علم کے لوگوں کی رہنمائی کی ایسا آدمی دنیا میں بھی برا مانا جاتا ہے دین میں اور برا ہے بھائی کوئی آدمی اس کو راستہ معلوم نہیں ہو کہہ رہا کوئی گاڑی آگر رک گئی اس کے پاس بھائی وہ راستہ یہاں سے فلاں علاقے کا راستہ کہاں سے ہے شاید یہاں سے جاؤ ان آ جائے گا اب آدمی اس طرح سے کسی کے رہنمائی کرے بی... یعنی آدمی کو بت معلوم نہیں ہے یقینی طور پر اس کو نہیں معلوم ہے ایسے آدمی کو بھی برا مانا جاتا ہے بتائیے جو آدمی دنیا کا راستہ بغیر علم کے بتا دے, یہ برا ہے جو آخرت کا جنت کا راستہ بغیر ان کے بتا دے کسی آدمی کو کہیں اور بھیج دے کیسے اچھا انسان ہو سکتا ہے اس کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے بغیر علم کے رہنمائی کی دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنا تو اور دوسرا کون خواہش کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کیا اپنا فائدہ دیکھا عزت کے لیے دیکھا اپنی کرسی بچانے کے لیے یا کسی اور کا فائدہ دیکھنے کے لیے اپنے پرائے کر کے اس نے فیصلہ کیا منفاعت اس میں دیکھی اس نے رشوت کی وجہ سے اس نے غلط فیصلہ دے دیا خواہش نفس کی بنیاد پر اگر فیصلہ دیتا ہے یہ بھی جہنم میں جائے گا جو معاد کو سامنے نہ رکھے بلکہ دنیوی مفاد کو سامنے رکھے ایسا انسان ایسا انسان جہنم میں جائے گا تو یہ بھی بڑی سخت حدیث ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے خواہش پرستی انسان کو اندھا کر دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پناہ مانگی برے اخلاق سے بچا برے اعمال سے بچا خواہشات سے بچا یا بری خواہشات سے بچا کیوں اس لیے کہ یہ چیز انسان کو دنیا میں اندھا کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے لیے علم کے پانے کے بعد بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کرے کہ انسان جان رہا ہے کہ حق کیا ہے لیکن اپنا فائدہ وہ دیکھ کر کسی لذت کی بنیاد پر وہ اس حق کی پیروی نہ کرے بلکہ اس خواہش کی پیروی کرے تو ایسا انسان بدترین انسان ہے اور انسان علم کے بعد علم کے باوجود بھی گمراہ ہو سکتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جب وہ علم کو اپنا رہنما بنانے کی بجائے خواہشات کو اپنا بنا بنانے اپنے باطل افکار اپنی آئیڈیالوجی اپنی فلسفی یا اپنی دل کی چاہتے تو یہ اگر اس کی رہنما بن جائیں اس کے پیچھے وہ چلنے والا بچ جائے تو ایسا انسان ایسا انسان بدترین انسان اور گمراہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے من اتخذ ہوا. کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اپنی خواہشات کو اس نے اپنا معبود بنا لیا وہ عب اللہ اللہ علیہ علم اور اللہ تعالی نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا علم ہے اس کے پاس پھر بھی گمراہ اللہ تعالی نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا معلومہ کے علم کے باوجود بھی گمراہی آ سکتی ہے معلومہ کے علم کا پانا ہدایت کا پانا نہیں ہے اس کو یاد رکھیں علم کا پانا ہدایت کا پانا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر علم کے باوجود و گمراہ ہیں علم کا پانا اگر ہدایت زندگی ملاتا ہے تو انسان کامیاب ہے اس علم کی پیروی اگر آدمی کرتا ہے اس علم کو عقیدتاً و عملاً قلبی سطح پر قولی سطح پر اور عملی سطح پر اس علم کے تابع ہو جاتا ہے تو یہ ہدایت پر ہے ورنہ صرف علم کا پا لینا ہدایت نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگ سمجھتے بہی بہت کچھ معلوم ہم کو ہے معلوم ہونے سے ہدایت نہیں ملتی ہے اس معلوم کو معمول بنانے سے ہدایت ملتی ہے کہا کہ افرائی کیا تم نے اس کو دیکھا ہے ایسے شخص کو دیکھا ہے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ تعالی نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا و ختم اعلی سمے اور اس کے کانوں پر اللہ تعالی نے موہر لگا دیے بند کر دیا اس کے کانوں کو وہ قلب ہی اور اس کے قلب کو بھی اس پہ بھی مر لگا دیے اس پر بھی مہر لگا دی بس اری رشاوہ اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کانوں پر مہر لگ گئی حق سن نہیں سکتا دل پر مہر لگ گئی غور فکر نہیں کر سکتا آنکھوں پر پردہ پڑ گیا سب کچھ سامنے ہے لیکن دکھائی دیتا خائشاد کا پردہ اس کے آنکھوں پر ہے۔ فم یہديهم من بعد اللہ افلا تذکرون اب اللہ کے بعد اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد اب اسے بھلا کون ہدایت دے سکتا ہے تم نصیحت کیوں نہیں مانتے تم غور کیوں نہیں کرتے افلا تذکرون سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 قتا درحمہ اللہ فرماتے ہیں قوله ارایت من اتخذ الہوه ہوا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اس کی تفسیر کیا ہے قتاد رحم اللہ کہتے ہیں والله ہی لكل ما هوى شيئا راكبه وكل ما اشتهى شيئا اعطاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا کہتے اللہ تتالات قسم یہ اس آدمی کا حال ہے کہ جو, جو بھی اس کی چاہت ہوتی ہے فورن کر گزرتا ہے جب بھی کسی چیز کی چاہت دل میں پیدا ہوتی ہے اس چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے جب بھی کوئی بات اس کے ذہن میں آتی ہے آئیڈیالوجی کوئی فلسفی فوراً اس کو اپنے لیے رہنمائی بنا لیتا ہے اس کا اس کو فالور بن جاتا ہے جب بھی کوئی لذت طلبی دل میں پیدا ہوتی ہے کسی چیز کی چاہت دیکھتا نہیں حلال ہے کہ حرام ہے فوراً اس چیز کی لذت کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے افکار اور خواہشات لذتیں یہ دونوں چیزیں ہوا میں آتی ہیں فلاسفی جس کو ہم کہیں اپنی بنائی ہوئی گھڑی بھی من گھڑت فلسفی یہ بھی ہوا میں آتا ہے یا لذت طلبی یہ بھی ہوا میں آتا ہے اس کو شہوت بھی کہا جاتا ہے لیکن دونوں کا ایک اپنا رتبہ ہے تو کہا کہ والله لكل ما هو شيء رتبہ و کل یعنی جب بھی کوئی اس کے ذہن میں کوئی یعنی فلسفہ اتا ہے فورن اس پر سوار ہو جاتا ہے گویا کہ جیسے کوئی سواری اس پر بیٹھ کے نکل جاتا ہے اس راستے پر اور جب بھی وہ کل مشتہا شعی ہو جب بھی کوئی چاہت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ فلاں چیز کرنا ہے کھانا پینا یا شہوت یا جو بھی چیزیں ہیں فوراً اس کا احتکاب کر لیتا ہے رکتا نہیں ہے کہتے ہیں لا یا جز ہوں کا وراؤن والا کوئی یعنی پرہیزگاری یا کوئی تقویٰ اس کو اس سے روک نہیں پاتا ہے یعنی یہ نہیں دیکھتا کہ حلال کے حرام ہے فوراً کر گزرتا ہے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ علم کے تابع چیز ہے کہ نہیں یہ دلیل اس کی ہے کہ نہیں بس گر گرتا ہے اس کو اپنے لیے اصول بنا لیتا ہے تو من گھڑت اصول اور من چاہی لذتیں اتنا زیادہ عادی ہے کہ اس میں وہ کبھی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ واقعی حق کیا ہے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی اپنے دل کو اچھا لگتا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں ارے اللہ نے منع کیا مجھ کو اچھا لگتا ہے تو یہ جب حال ہو جائے انسان کا تو گویا کہ اللہ کے بالمقابل اس نے اپنے دل کو اپنی خواہش کو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کو کیا پسند ہے وہ یہ دیکھتا کہ مجھ کو یہ پسند ہے بلکہ اللہ کو یہ ناپسند ہے لیکن مجھے پسند ہے تو وہ میں کروں پھر بھی کروں گا کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے دس از مائی لائف بہت سارے لوگوں کا یہ اصول ہے میری زندگی بھائی میر, میری زندگی میں جو چاہے کروں تو یہ جو اصول آج کل اس ماحول میں آج کے دور میں بنا ہے یہ, یہ وہی تو ہے مجھے پسند ہے بس تو یہ مغرب میں یہ چیز ہے مجھے اگر پسند ہے تو اچھا ہے چاہے آدمی آدمی سے نکاح کر لے چاہے آدمی آدمی سے نکاح کر لے مجھے پسند ہے پھر چاہے آدمی جیسے بھی اپنے پورے جسم پر ٹیٹوز بنا لے چہرے پر بھی بنا لے مجھے پسند ہے جو چاہے آدمی کرے مجھے پسند ہے میں جو چاہے کھاؤں جو چاہے پیوں کوئی پرواہ نہیں کروں گا تو یہ جب آدمی اپنی چاہت کو اپنے لیے مالک بنا لے تو اس نے اللہ کو اپنا مالک نہیں بنایا جو کہ اس رب ہے اس کا معبود ہے تو یہ وہ آدمی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے کیا چاہتا ہے اللہ کا کیا حکم ہے بس یہی دیکھتا ہے کہ میرا دل جو کہے گا میں کروں گا اس کو اپنے لیے قاعدہ بنا لے تو گویا اس نے اپنا مابود اس کو بنا لیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ضروری کہ انسان اتنا ذلت میں چلا جائے تو یہ یہ جو ہے خواہش پرستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلاق مہلکت امام التبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے اور سی الجام صغیر میں حدیث نمبر تین ہزار انتالیس پر یہ موجود ہے اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں تین چیزیں ہلاکت ہیں ہلاک کرنے والی ہیں محلکات ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں متبا ایسی خواہش جس کا انسان پیروکار ہو جائے جس کو فالوور ہو جائے انسان و شہمتا اور ایسی لالچ جس کا انسان فرما بردار ہو جائے جس کا غلام بن جائے وہ ایجاب المر وہ ایجاب اور انسان کا یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ تین چیزیں جو, جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں کہ آدمی اپنے گھڑے ہوئے فلسفوں کو فالو کرنے لگے یا آدمی اپنی لالچ ہی کو اپنا مالک بنا لے یا پھر آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے کہ میں بھی کچھ ہوں اپنے کو کچھ سمجھنا آج اس دور میں بھی چیز بہت پائی جاتی ہے کہ آدمی کے پاس اگر یعنی تھوڑا سا بھی معلومات ہو وہ معلوم نے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے وہ ساری دنیا میں جو ہے دائی بن جاتا ہے پھر علما کو پوچھتا بھی نہیں ہے شیخ البانی کا یہ کہنا ہے اور شیخ باز یہ کہتے ہیں اور امام بخاری کا بھی ایک قول اس میں ہے لیکن میری رائے یہ نہ اس کو عربی آتی ہے نہ قرآن کا علم اس کے پاس ہے نہ حدیث اس کے پاس ہے نہ صلف کے آکار اس کو معلوم ہے نہ خلاف معلوم ہے نہ اجماع معلوم ہے نہ اسکول معلوم ہے نہ فروعات کا اس کو علم ہے لیکن بس دین میں رائے دینے کا شوق اس کو ہے دنیا میں کوئی ڈاکٹر اس کو کھڑے نہیں کرے گا کوئی انجینئر اس کو اپنے سامنے کھڑے نہیں کرے گا یہ بھی ان کے سامنے اپنی رائے نہیں رکھتا لیکن دین کے معاملے میں آدمی اپنی رائے رکھتا ہے کیوں وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا بھائی میرا بھی حق ہی ہے فلا عالم کا کہنا ہے فلا میرا بھی تو کچھ کہنا ہوگا میری آواز سنو میری بات سنو یہ جو شوق اندر کا ہے یہ مصیبت کی جڑ ہے کہ مجھے بھی کوئی سنے مجھے بھی کوئی سنے میرے بھی کوئی لائک والے ہوں میرے بھی کوئی فالوور ہوں سبسکرائبر ہوں میرے بھی بڑی مصیبت ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آدمی اگر واقعی اس کے پاس علم ہے تو وہ علم علماء کی اجازت کے بعد کہ کوئی دیکھے اس کو لائق ہے اس کے بعد اور پھر لوگوں کی منفعت کے لیے اپنی نجات کے لیے ذمہ داری کے احساس کے ساتھ امانت داری کے ساتھ خیرقائی کے ساتھ اگر پہنچاتا ہے اچھی بات ہے یہ نہیں کہ آدمی دنیا بٹورنے کے لیے یا دنیا میں مقام پانے کے لیے لوگوں کی تعریف کے لیے آدمی کام کرے فلاح و محلکات ہو متبا و شہ مطاب المر ابنفسی تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں خواہش کی خواہش جس کا انسان پیرو ہو جائے پیروکار ہو جائے یا ایسی لالچ جس کا انسان فرما بردار ہو جائے اور انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے آخری چیز جو حدیث میں آئی ہے وہ الادوا ہے اللہ بیماریوں سے میری حفاظت فرما ایک حدیث ذکر کر کے اور بھی چیزیں تھیں لیکن میں بات کو ختم کر رہا ہوں آخری جو بات ہے اس میں وہ ہے الادواء بیماریوں سے اللہ بچا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی دعائی بہت پیاری دعائی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں میں یوں کہتے تھے اللہم اینی اعوذ بکا من العجز والکسل اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آجزی سے کچھ نہ کر پانا آجزی چاہ کے بھی نہیں کر پانا والکسل اور سستی سے کر سکتا ہے لیکن لاپرواہی سے نہیں کرنا والجبن والبخل کنجوسی سے جبن سے بزدلی سے اور بخل سے بزدلی سے اور بخل سے ولہر اس کی تشریح میں ابن قیم رحمۃ اللہ بہت پیاری باتیں کہی لیکن وقت اس کا نہیں، ہے ور امی و القسوتی ولغف لتی وتی و بڑھاپے کے آخری حد سے اللہ بچا دل کی سختی سے بچا غفلت سے بچا محتاجی سے بچا ذلت سے بچا اور پشماندگی سے بچا وا اعوذ بک من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعه والرياء اے اللہ مجھے بچا میری حفاظت کر کس سے مجھے محفوظ رکھ کس سے فقر سے فقر سے اور کفر سے اور گناہوں سے فسوق سے شریعت کی کو پھلان کے باہر جانا شریعت کی حدود کو اور شقاق سے یعنی حق سے آدمی الگ ہو جائے وہ اور نفاق سے بچا اور اپنی نیکیاں سع الاسکام اور تیری پناہ مانگتا ہوں کنگے پن سے یعنی بہرے پن سے گونگے پن سے اور اسی طرح سے پاگل پن سے اور جزام سے کوڑ سے لیپرسی سے اور اسی طرح سے برس سے جو کوڑ ہوتا ہے سفید داغ آتے ہیں اس سے اور وہ صحیح الاسقام اور بری بری بیماریوں سے علام تیری پناہ مانگتا بہت تیاری دعا ہے جس کو امام حاکم نے اور اسی طرح سے امام البحقی نے کتاب و دعا میں ذکر کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پچاسی اور حدیث صحیح ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے پناہ مانگی وسیل اسقام بری بری بیماریاں یا اسی طرح سے منکرات الادواء بری بری بیماریاں اس کے شرح میں کہا ہے کہ ایسی بیماریاں جو انسان کے ساتھ رہ جائیں کہ زمان طویل تک آدمی پڑا رہے اس بیماری میں تو ایسی بیماریاں بہت بری بیماریاں دو دن کے لیے بخار آیا اور چلی گئی بیماری یہ تو ٹھیک ہے آتا ہی رہتا ہے انسان کے اوپر یہ بھی برا ہے لیکن اتنا برا نہیں ہے لیکن ایسی بیماریاں جو انسان کے اخلاق کو بھی بگاڑ دیں اس کے دین کو بھی بگاڑ دیں اور انسان کو ڈھال کر دے نیکیوں سے محروم کر دیں بلکہ دنیا کاموں سے بھی انسان کو محروم کر دیں بہت بری بیماریاں ہیں ان سے خصوصی طور پر اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے تو یہ چار چیزیں تھیں جو اس حدیث میں ہم نے دیکھی اللہ رب العالمین ہم سب کی ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائیں، اور اس کے علاوہ جتنی برائیاں ہیں اللہ رب العالمین ہم سب سے محفوظ رکھے اکو الفی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سن زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہر کی برائی شر اور برے اعمال سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے یہاں مغرب کی اذان ہو گئی ہے سعودی رب کے اندر اللہ تعالیٰ سے کفاط فرما ان شاء آنے والے جمعہ کو پھر ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ زیادہ عام کریں لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں میں اس کی نشر و اشاعت کریں اور تاکہ آپ کو بھی اس کا عج ملے جدا کو اللہ خیر و بارک اللہ فیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفح>